اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا عزیر دنا السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ سیدنا عزیر دنا السلام کے دوبارہ زندہ ہونے پر قوم کا انکار اور ایک بڑیا کی تصدیق سیدنا دنا علیہ السلام کی شان میں یہود کا غلو سیدنا دنا علیہ السلام اور سیدنا دن علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر اور مریم علیہ السلام کی ولادت بے موسم پھلوں سے مریم علیہ السلام کو رشتے الہی اور مریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب سیدنا زکری علیہ السلام کی دعا اور بڑھاپے میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا زہد و تقوا ظالم حکمران کے خلاف فیصلہ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی شہادت داروسلام لاہور پاکستان سے انیسواں حصہ بے موسم پھل پیشکش محمد سلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی بے آباد تھی اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ایسے میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے یہ خیال تعجب کے طور پر تھا اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیا دو سو انسٹھ میں فرماتے ہیں او قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه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 یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل ادھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھا تج پر کتنی مدت گزری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سو سال تک ٹھہرا رہا پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نے نیند کی حالت میں ازیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے لیکن سو سال گزرنے پر بھی کھانا بالکل تازہ تھا جبکہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگیں پھر جوڑنے لگی گدھے کا ڈھانچا تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے ان کی اس آرزی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی علیہ السلام نے ان سے کیا تم لوگ کو جانتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں انہیں فوت ہوئے سو سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے تب عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا میں ہی عزیر ہوں انہیں یقین نہ آیا وہ ایک بڑھیا کو لے آئے اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اس نے عزیر علیہ السلام کی دس نشانیاں بیان کی وہ سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے تب انہیں یقین آیا عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی وہ اس کو بھول چکے تھے بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے ان کی تعظیم کرنے لگے اس عظیم موزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے اللہ تعالی سورہ توبہ آئے تیس میں فرماتے ہیں وقالت ابن اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے یہی ان کا شرک ہے اللہ ان پر لانت کرے اللہ انہیں اس جرم کی سزا ضرور دے گا انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالی کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ کی پاک وحدہو لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالی کی شریک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق پرانے کریم نے سیدنا دن عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ علیہ عمران کی آیت انسٹھ میں اس طرح بیان کی ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا لہذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے اب سنیے زکریہ اور یہیہ علیہ السلام کے واقعات دن گزرتے گئے ابراہیم اور یاقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت تینتیس اور چونتیس میں فرماتے ہیں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 بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ داود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ایشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے اس طرح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں اللہ تعالی نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے یہ واقعہ دمشق میں ہوا زکریا بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے دمشق میں زندگی گزار رہے تھے عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی اس قصے کی ابتدا قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسائی ابن مریم کی نانی ہیں عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی سورہ آل عمران آئے 35 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اذ قالت جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے بیت المقدس کی خدمت کرے لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا سورہ آل عمران آئے 36 میں ہے فلما وضعتها قالت رب اعلم بما وضعت وليس و و بك و من جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے بیوی نے ان سے مشورہ کیا طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا آبدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا اس کے لیے آخر یہ طریقہ طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا چنانچہ سب نے اپنے قلم پھینک دیے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے جبکہ زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا اللہ تعالیٰ سورہ عمران آئے چوالیس میں فرماتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا اس طرح زکریا علیہ السلام کفیل قرار پائے مریم علیہ بہت اچھی پرورش پائی وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا بہت نیک اور عبادت گزار تھی عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت سینتیس میں فرماتے ہیں ذکم <سلام> جب کبھی زکریہ ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے زکریہ علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے جب واپس آتے تو اس کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے بہت تعجب کرتے مریم علیہ السلام انہیں بتاتی یہ پھل اللہ تعالی نے آسمان سے نازل کیے ہیں اللہ تعالی سورت المائدہ آیت پچھتر میں فرماتے ہیں اور عیسا کی والدہ ایک راست باز عورت تھی اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی ان کی فضیلت سورہ علی عمران آیت بیالیس میں ان الفاظ میں آئی ہے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 سورت المائدہ آیت پچھتر میں ہے مسیح ابن, الا رسول قد خلت من قبله الرسل مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی بخاری مسلم ترمزی اور نسائی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر مغیم بنت, عمران وخیر خدیجت بنت خویلد اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہے بہت سی احادیث میں چار عورتوں کی فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے چار عورتیں افضل ہیں مریم بنت عمران فرون کی بیوی آسیہ خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنتے محمد رضی اللہ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی وہ اس وقت تک بے اولاد تھے عمر سو سال سے زائد تھی بیوی 90 سال کی تھی اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی سورہ مریم آیات ایک چھ میں ہے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 انت الم والی میو رو ایم روبلی مل کے والی یری سنی ویسو ملی خوب و جلیا کا فا یا این سات یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکری پر کی تھی جبکہ اپنے رب سے چپ کے چپ کے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانج ہے بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے زکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے ان کے واسع اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ دعا کی سورت الانبیاء آیت نبے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تجبنا له له له تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحیع عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا مطلب یہ کہ ان کا بانج پن دور کر دیا پھر اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی کہنے لگے رو تین اے میرے پرور دگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میری بیوی بانج اور میں خود بڑھاتے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اللہ نے جواب میں فرمایا کال کے ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تو کچھ بھی نہ تھا اس پر زکریا علیہ السلام نے عرض کی رب آیه کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے یعنی زکریا علیہ السلام نے عرض کی میرے رب کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے تب اللہ تعالی نے فرمایا أل تكلم الناس ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا چنانچہ جب وہ وقت آیا اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے البتہ اپنے ذکر میں صبح شام مصروف رہتے اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آئے گیارہ میں فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَى اب زکری اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت انتالیس میں فرماتے ہیں فنادته نوکم سید و حسور سید و حسور سونی خین بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی تجھے یحیا کی یقینی خوشخبری دیتا ہے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 ورنہ وہ بھی اللہ تعالی کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ بہت جلد یا نامی لڑکا پیدا ہوگا وہ عیسا علیہ السلام کی تصدیق کرے گا یہاں کلیمت اللہ سے مراد عیسا علیہ السلام ہیں اس طرح زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا یہ جو ہی بڑے ہوئے ان کے پاس اللہ تعالی کا پہلا حکم پہنچا میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرما دی اللہ تعالی نے آپ کو نو عمری ہی میں حکمت اور دانائی عطا فرما دی تفاصیر میں ہے کہ بچوں نے سے کہا آؤ کھیلیں انہوں نے کہا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور اس وقت ان کی عمر صرف پانچ سال تھی اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت تیرہ تا پندرہ میں ان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا مورخین لکھتے ہیں کہ یا علیہ السلام کی پیدائش کے صرف چھ ماہ بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کے چھ ماہ بعد مریم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالی نے وہی بھیجی تاکہ اللہ تعالی انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا کریں گویاہیہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ بڑے تھے یا علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد زکریا علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اگرچہ ان کے دین میں یہ حرام تھا اس نے علیہ سے اس شادی کی اجازت طلب کی اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچہ ہو چکا تھا اور وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے فتوا لینے کے لیے وہ تحفے تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے بادشاہ اور فیصلہ سن کر غذب ناک ہو گئے لڑکی نے بادشاہ سے کہا تم یا کو قتل کرا دو تب ہماری شادی ممکن ہے بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے اس وقت یاہیا علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا اس طرح بادشاہ نے اپنی جی سے شادی کر لی اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا اس طرح اس دور کے دو نبی قتل کر دیے گئے عیسا علیہ السلام باقی رہ گئے آپ علیہ کی زندگی ہی میں نبی قرار پا چکے تھے اس وقت آپ کی عمر تیس سال سے کچھ اوپر تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث اسرا کے تحت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی سیدنا زکری علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں اس لیے حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا اور سیدنا عیسا علیہ السلام خالا ذات بھائی ہیں اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے دنیا میں اس سے زیادہ شقی اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی تما اور اجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیر کے لیے وقف ہو چکی ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا یہ فرمایا تھا وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے ایسے پاکیزہ نفوس کو بےتحاشا قتل کیا اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت 61 میں فرماتا ہے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورے خلوص اور پوری دل جمعی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ دعائیں سن نہیں رہا یا قبول نہیں کر رہا اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے اللہ تعالی نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات اور پے در پے ایسی مصیبتیں پیش آئیں کہ اہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مصیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے جو لوگ اللہ کی قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مصیبتوں کی دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے سیدنا زکریہ علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی حسن زن رکھا کہ اے پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا سیدنا زکریہ علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ بانج تھی ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ہر روز ترو تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ میری اس آخری عمر میں مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم ازباب میں بھی اسباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب الزباب پر ہو تو وہ قبولیت کا دروازہ فوراً کھل جاتا ہے سیدنا دن زکریہ علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دے دی گئی اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے اور یہ خواہش قناعت اور زہد کے خلاف بھی قتل نہیں پرانے کریم نے انبیاء کی زبان سے اس قسم کی دعائیں اور پکار ذکر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء اور رسول جو زہد اور کناد کے مینار ہوتے ہیں اس دواجی زندگی سے بری نہیں ہیں اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے تاہم یہ نقطہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام صرف اولاد ہی نہیں چاہتے تھے سالح اولاد چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے بعد دعوت کا کام جاری رکھے اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں کو پاکیزہ اور نیک اولاد کے الفاظ کے ساتھ خاص کیا عمران میں ہے اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے سامعین محترم ابھی آپ آب دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا انیسواں حصہ بے موسم پھل سن رہے تھے قصص الانبیاء کے بیسویں حصے قتل کی سازش میں آپ یہ سنیں گے سیدنا عیسا علیہ السلام کا پرانے مجید میں تذکرہ اور مسیح کا مانا و مفہوم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت اور اللہ کا بیٹا ہونے اور تصلیس کے عقیدے کی قرآنی تردید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس عمر میں منصب نبوت سے سرفراز ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے موجزات عطا ہوئے معجزات دیکھنے کے باوجود نصارہ کی ہٹ دھرمی اور نزول مائدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش اور رف آسمانی سولی پر لٹکنے والا کون تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزور عیسائیوں کے فرقے اور اناجیل کی حالت زار